أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في جوامع الكلم ومنابع الحكم والموارد الحسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنياة. الله أكبرك. وإنما الحمر ما نوى. فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت حجرته إلى دنيا يحيوها. أو يمرأت يتزوجها. فهجرته إلى ما حاجر إليه. ہیل باب الاول فی جوامیع الکلم و منابیع الحکم و الموارید الحسنه تو سنفہ لرحمان نے یہ جامع کے مؤلف نے کہا تھا کہ میں نے دو کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے دو بابوں میں تقسیم کیا ہے پہلے باب کے اندر میں احادیث کا ذکر کیا ہے یعنی مختصر مختصر احادیث جوامیع کلم کو اور حصہ ہے باب دون ہے اس کے اندر قصص اور واقعات کا تذکرہ کیا ہے چالیس کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے تو ذکر کیا ہے خیر تو باب کے اپن یہاں سے شروع کر رہے ہیں جوام جامع کی جامع ہے جیسے آپ کو بتا دیا جامع الکلیم جوام الکلیم کیا ہے کہ جن کے الفاظ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات ہیں کہ جن کے الفاظ مختصر اور معنی بہت زیادہ منابع منبع کی جمع ہے چشمے کو کہتے ہیں چشمہ ٹھیک ہے الحکم حکمت جمع ہے حکم حکمتوں کو کہتے ہیں کی جمع ہے نصیحت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ولمواحد جمع ہے الحسن اچھی الباب الاول پہلا باب فی جوامع الکلے میں جامع کلمات کے بیان میں و مناب الحکم حکم اور حکمتوں کے چشموں کے بیان میں والمواعظ دلحاس ناتی اور اچھی اچھی نصیحتوں کے بیان میں ٹھیک ہے جی یہ ترجمہ سمجھ میں آیا اچھا سے انشاءاللہ شاء اللہ میں ویسے میں کہ پوچھوں گا ہے کہ مین روم میں کیا ترتیب ہے اس وقت. تو جی ہاں تو کل سے انشاءاللہ وہاں کی بھی ترتیب کر لیں گے اور مین روم میں ہی یہ کلاس کرے گی مین روم میں بھی اور ساتھ میں سکای پہ بھی اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے نا انشاء اللہ بس الباب الاول الاب الفقہ میں ولماض الحسن پہلا باپ جامع کلات کے بیان میں و مناب الفقاء اور حکمتوں کے چشموں کے بیان میں والمواعظ ولماحسن اور اچھی اچھی نصیحتوں کے بیان میں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انمال اعمال عمل کی جمع ہے ٹھیک ہے بنیاد بن نیات نیتوں کی جمع ہے ان مانوا ہجرت ہل و رسولی ہجرت ہجرت کے لغوی معنی ہوتے ہیں ترک کر ترک کرنے کے پھر اس کی دو قسمیں ایک ظاہری ہے اور ایک ہجرت باطنی ہے ٹھیک ہے ایک ہجرت ظاہری ہے اور ایک ہجرت باطنی ہجرت ظاہری یہ ہے کہ انسان کا دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف چلے جانا اور ہجرت باطنی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے گناہوں کو ترک کر دینا ٹھیک ہے یہ ہجرت لاتی ہجرت کے لغوی معنی ہے ترک کر دینے کے ہجرت کے لغوی معنی ہے ترک کرنے کے چھوڑ دینے کے اور اصطلاح کے تر یعنی ہجرت کی دوست کس میں ایک ہجرت ظاہر ایک ہجرت ہے اور دوسری ہجرت کو چھوڑ کر اپنے گناہوں کو ہجرت بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں باقی تفسیر انشاءاللہ پھر کریں گے چلے بس کل بھی اس کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا ابھی شور بھی ہے میں ہوں گی سفر میں انشاء اللہ پڑھیں گے اس کو ٹھیک علیکم و اللہ شور ہے اس لیے آپ لوگوں کو پریشانی اور اچھا نہیں کل سے ان اس کو پڑھیں گے